اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا وَإِنَّا اِلَيْهِ نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام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 صد اللہ آج ہم نے اپنے درس کا آغاز سورت البکرا کی آیت نمبر ایک سے کیا ہے جیسا کہ آپ سن چکے کہ اس سے پہلی آیات میں رمضان المبارک کی فضیلت اور روزے کے بعض احکام مذکور تھے یہ کریمہ بھی روزے کے احکام سے متعلق ہے شریعت کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں یک, یک نازل نہیں ہوئے اور پہلے پہل جو صورتیں اور آیات نازل ہوئیں وہ زیادہ تر عقائد کے بارے میں تھی ایمانیات کے بارے میں اللہ پر ایمان رسالت پر ایمان آخرت پر ایمان کتابوں پر ایمان ملائکہ پر ایمان تقدیر پر ایمان جہنم کا ذکر جنت کا ذکر اللہ کی نعمتوں کا ذکر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ان مضامین پر زور دیا گیا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی حکمت یہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر ابتداہی سے حلال و حرام کے احکام نازل ہو جاتے اور دلوں میں ایمان نہ ہوتا تو کوئی بھی ان احکام پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا پہلے دلوں میں ایمان بٹھایا گیا جب دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بیٹھ گئی رسالت کا یقین بیٹھ گیا آخرت کے دن پر ایمان آ گیا جنت دوزخ کے وجود کا یقین آ گیا تو اس کے بعد جب حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے تو مخاطبین کے ذہن انہیں قبول کرنے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئے پھر بتدریج جو احکام نازل ہوئے ان میں بعض میں تو ایسا ہوا کہ پہلے اس میں آسانی کا پہلو رکھا گیا پھر آہستہ آہستہ اس میں سختی پیدا کر دی گئی اور بعض میں ایسا ہے کہ پہلے سختی تھی اور بعد میں اس میں کچھ رعایتیں اور سہولتیں دے دی گئیں مثال کے طور پر شراب قرآن نازل ہونے سے پہلے عام پی جاتی تھی سب سے پہلے تو شراب کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کو بتا دیجیے کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن بہت بڑا گناہ بھی ہے یس النا کے القمر الفیماسم القبیروں و مناسب الناس و اسم ہما اکبر منف عما اور گناہ نفع اور فائدے سے زیادہ ہے پھر یہ حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو نماز کے اوقات میں شراب نہ پیا کرو یا یوہ الذین آمن لا تقرب الصلاطا لا تقربوا الصلاۃ وانتم ان سکارا تو یوں تقریباً چار مراحل میں شراب کی قطعی حرمت کا حکم نازل ہوا روزے میں لوگوں کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ روزے کی حالت میں رات کے وقت بھی میاں بیوی کا آپس میں میل ملاب یہ جائز نہیں تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ نہیں ایسا نہیں کہلیا تمہارے لیے حلال کیا گیا روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف میلان یہ روحانیت تقوا ولایت اور اللہ کے تقرب کے منافی نہیں ہے جیسا کہ بعض مذاہب نے یہ بات ذہن میں بٹھا رکھی تھی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تجرب والی زندگی گزارنا ضروری ہے بے نکاحی زندگی گزارنا یہ تصور تھا نہیں آج بھی ہے بعض مذاہب میں بعض قوموں میں کہ جو شخص تجرب والی زندگی گزارے گا جو عورت بے نکاحی ہی رہے گی اور جو مرد بغیر نکاح کے رہے گا تو انہیں اللہ کا خاص قرب حاصل ہوگا امام ابو نفر اللہ علیہ کے نزدیک نکاح والی زندگی گزارنا نسلی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے تو چونکہ نکاح فطرت کا ایک تقاضا ہے جیسے بھوک اور پیاس یہ فطرت کا تقاضا ہے اسی طریقے سے جنسی بھوک اور نیم یہ بھی فطرت کا ایک تقاضا ہے اور اسلام فطرت کا دین ہے اسلام فطرت کے تقاضوں کو دباتا نہیں مٹاتا نہیں ختم نہیں کرتا ان کا رخ بدلتا ہے ان کے فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے کچھ حدود قیود اور شرائط بیان کرتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو شہوت ختم کر دو نہیں اسلامی کہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو نجائز شہبت رانی پر پابندی لگا دو اسے لگام دو ہاں شہبت کی تکمیل کے جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرو نجائز شہبت جو ہے اس میں صرف جمع کو حرام نہیں کیا بلکہ اس کے مقدمات کو بھی حرام قرار دیا کسی بہن بیٹی غیر محرم کی طرف بری نظر سے دیکھنا یہ بھی حرام چھونا یہ بھی حرام غلط قسم کی گفتگو کرنا یہ بھی حرام جان بوجھ کر تصور باندھنا جان بوجھ کر تصور باندھنا یہ بھی حرام لیکن جائز طریقے سے ان میں سے ہر چیز جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ایک حدیث میں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے ذریعے سے جو اپنی شہوت کی تکمیل کرتے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ تو اپنے نفسانی تقاضے کی تکمیل ہے اس سے ثواب کیسے گویا کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ثواب ملے گا نماز سے روزے سے ذکر سے دعا سے حج وغیرہ سے تو یہ کون سا کاریہ ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جائز طریقے سے شہوت کی تکمیل نہ کرتا تو کیا اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا لہذا اس سے بھی اس کو ثواب ملے گا تو میاں بیوی بی کا ایک دوسرے کی طرف میلان اور نکاح والی زندگی گزارنا یہ روحانیت کے اور ولایت کے منافی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ بغیر نکاح کے زندگی گزار دیتے ہیں وہ بڑے ولی ہوتے ہیں یہ تصور بھی غلط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والی زندگی گزاری آپ سے زیادہ اللہ کے قرب کی چاہت کسی کو نہیں تھی لیکن آپ نے ایک نہیں گیارہ شادیاں فرمائیں اور نو بیویاں آخر تک زندہ رہیں اگر یہ آپ کی خصوصیت لیکن امت کے لیے بھی چار تک کی تو اجازت دی گئی تو فرمایا کہ اہل الا نساری تمہارے لیے روزے کی راتوں میں حلال کیا گیا اپنی بیویوں کے پاس جانا ان لباس اللہ کم و ان تم لباس وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو مرد اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے لباس کی جو مختلف خصوصیات ہیں ان میں سے ایک امتیازی خصوصیت اور بصف یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے پردہ پوشی کا کام کرتا ہے اس کے عیوب کو چھپا لیتا ہے اور اس کے حسن کو ظاہر کرتا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ انداز باللباس انسان کی شخصیت لباس سے نکھرتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن لباس کی وجہ سے انسان بڑا پرکش بن جاتا ہے خوبصورت بن جاتا ہے تو جیسے لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے اور اس کے حسن کو ظاہر کرتا ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ میاں بیوی کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو ظاہر کریں جتنا قرب شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اتنا قرب نہ باپ اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے اور نہ ماں اور دوسری اولاد کے درمیان نہ بھائی بہنوں کے درمیان اتنا قرب ہوتا ہے جتنا قرب میاں بیوی کے درمیان اور جتنے یہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو جانتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کو ظاہر کریں اور بیان کریں مرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور خاص طور پر عرض کروں گا اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہ ان کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے بعض مردوں میں بھی پائی جاتی ہے بعض مرد بھی ایسی ہوتے ہیں لیکن بعض عورتوں میں خاص طور پر کہ وہ اپنے گھر کی کمزوریاں باہر بیان کرتی ہیں اور عیوب کو باہر کھول دیتی ہیں آپ کو یاد ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت اسماعیل علی اللہۃسلام نے نکاح کر لیا حیرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی ملاقات کے لیے تشریف لائے حیت اسماعیل تو کہیں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے بیوی گھر میں تھی اس سے پوچھا کیسے کزر بسر ہو رہی ہے تو اس نے شکایات کا دفتر کھول دیا تو حیت ابراہیم علیہ السلام نکلنے لگے تو فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو بس یوں کہا حت اسماعیل علیہ اسلام آئے پوچھا ابا کوئی خاص بات کہہ کر گئے تو اس نے بتا دیا کہ جاتے وہ فرما گئے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو تو فرمایا کہ میرے ابا حکم دے گئے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں دوسری خاتون سے نکاح کر لیا کچھ عرصہ بعد پھر تشریف لائے اس سے پوچھے حالات اس نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ نے بڑا نوازا ہے بہت خوش ہوں جا تو سرما گئے میرے بیٹے سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا چنانچہ سرمایہ کہ میں سمجھ گیا کہ میرے ابا حکم دے گئے کہ اس بیوی بی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا ہر عورت ایسی نہیں ہوتی بعض تو وفا کی کی شکر کی اعلی مثال ہوتی ہیں اعلی مثال ایسی مثالیں کے تلاش کرنا مشکل اتفاق سے یاد آ گیا آپ کو بھی سنا دوں چند دن بعد آپ کی نظر سے بھی گزر جائے گا میں نے لکھ بھی دیا اس واقعے کو ایک ساتھی کا ایک شہر سے فون آیا ساڑھے نو سال سے بستر پر پڑا ہے ساڑھے نو سال اور سوائے دائیں ہاتھ کے اور سوائے گردن کے جسم کا کوئی ازب حرکت نہیں کرتا پورا جسم معطل ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی مسقط میں تھا اچھی ملازمت تھی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو گئی اب چلنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے تو ساڑھے نو سال سے بستر پر اور صرف یہ دو عزب حرکت کرتے ہیں باقی جسم حرکت نہیں کرتا ایک تو عبرت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمد اس نے بتایا جب سے اللہ پاک نے کچھ دین کی طرف رخ بدلا ہے تو کبھی نماز قضا نہیں ہوتی اور شب و روز میں سوال لاکھ بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد اور سو سوال سوا لاکھ بار ہی دروشریف شریف کا ورد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ وہ بھی سمجھ کر تفسیر کے ساتھ جو اصل بات بتانے لگا تھا وہ یہ کہ شادی کے صرف ڈیڑھ سال بعد یہ حادثہ پیش آ گیا ابھی ڈیڑھ سال شادی کو ہوا ایک بیٹی اللہ نے عطا کی اور یہ حادثہ پیش آ گیا لیکن بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا ہے اگر یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا زندہ شوہر کی بیوہ ہے لیکن اس کے باوجود وفا ایثار۔ اور خدمت کی اس مشرقی اور اسلامی روشن مثال نے طلاق اور جدائی کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو ایسی بھی ہوتی ہیں اعلیٰ مثالیں وفا کی رضا کی عیسار کی لیکن بعض شکوہ شکایت کرنے والی بھی ہوتی ہیں اپنوں کا شکوہ رشتہ داروں کا شکوہ سسرال کا شکوہ شوہر کا شکوہ تو شکوے ہی شکوے تو اس کمزوری پر قابو پانا چاہیے اللہ کہتے ہیں کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو لہذا ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالو یہ بھی جان لیں کہ بہت سے لوگ وہ ہیں فرنگی جو اسلام سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں عورت کی تحقیر کی جاتی ہے عورت کا مقام گرایا جاتا ہے لیکن آپ کو کسی مذہب میں عورت کے لیے یہ جملے نہیں ملیں گے جو جملے آپ کو قرآن میں نظر آ رہے ہیں ہن ن لباس الکم و انتم لباس اللہ اور صرف قرآن میں نہیں احادیث بھی بھری پڑی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی فرمایا کہ یہ دنیا ساری کی ساری متا ہے لیکن بہترین متا وہ نیک عورت ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے عورت عورتوں کو آبگینگوں کے ساتھ تشبیح دی اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ نے تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے عورت نماز اور خوشبو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان نمن نسا شکاقرجال عورتیں مردوں کی بہنیں ہیں یا یوں کہہ لیں کہ عورتیں مردوں کا دوسرا حصہ ہے اور اردو میں با محاورہ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں لباس الحکم و ان اور پھر ماں کے ماں ہونے کے اعتبار سے بہن ہونے کے اعتبار سے بیٹی ہونے کے اعتبار سے بیوی ہونے کے اعتبار سے عورت کے جو حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے یہ کسی دوسرے مسلح اور آسمانی کتاب میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے علیم اللہ انکم کنتم تم انفسکم اللہ جانتا تھا کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرو گے یا یوں بھی اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرتے رہتے تھے فتح علیکم و آفا انکم مگر اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تم, تم سے درگزر فرمایا اگرچہ روزے کی حالت میں مباشرت کا حکم میاں بیوی بی کے ملنے کا حکم واضح نہیں تھا لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ نجائز ہے روزے کی حالت میں میاں بیوی بی کا آپس میں ملنا یہ نجائز یہ لوگوں کا خیال تھا اب ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ یہ نجائز ہے اور دوسری طرف وہ ملتے بھی تھے گویا کہ اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کرتے تھے اپنے ضمیر کے ساتھ دھوکہ دیتے تھے اپنے ضمیر کی نظر میں وہ مجرم تھے خیال یہ تھا کہ یہ نجائز ہے اور بچتے تھے نہیں بقاضۂ فطرت ب تقاضۂ بشریت اس میں مبتلا ہو جاتے تھے اور دیکھیے یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا کہ نجائز ہے اور اس کے باوجود چھپ چھپ کر وہ یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ مجرمانہ ذہنیت کی پرورش کرتا ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو نجائز بھی سمجھتے ہو اور باز بھی نہیں آتے تو میں نے تمہیں معاف کر دیا درگزر کر دیا جو کچھ ہوا اس پر باز پورس نہیں ہوگی اور آئندہ کے لیے اسے میں نے حلال کر دیا شروع ہننا اب تم ان سے ملو ملاؤ بب تگب اللہ اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا بتایا کہ آپس میں تمہارے ملنے جلنے کا مقصد صرف لذت کا حصول نہیں ہونا چاہیے بلکہ رضائے الہی کا حصول اور نیک اولاد کی طلب بھی تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے بتائیے خالص ایک حیوانی عمل ہے ایک جنسی لذت ہے لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ جو خالص ایک حیوانی اور جنسی عمل ہے اس میں بھی میری رضا کو تلاش کر سکتے ہو کون کون سی چیز ہے جس میں اللہ نے اپنی رضا کو نہیں رکھ دیا کون کون سا عمل ہے تجارت کو دیکھیں خدمت کو دیکھیں ملازمت کو دیکھیں سیاست کو دیکھیں حکومت کو دیکھیں معاشی جد کو دیکھیں عزیزوں رشتے داروں کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں بیواؤں یتیموں کی خبر گیری کو دیکھیں ہر چیز میں اولاد کی پرورش کو دیکھیں بیوی کو رزق کے حلال کمانے کے پہلو کو دیکھیں ہر چیز میں اللہ نے اپنے رضا کا پہلو بھی رکھ دیا فرمایا کہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا یعنی رضاء الہی کو تلاش کرو اور نیک اولاد کو تلاش کرو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کا جو قدرتی نتیجہ ہے اس کا بھی انتظار تمہیں کرنا ہوگا اور وہ قدرتی نتیجہ کیا ہے اولاد بب تگو ماکب اللہ جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا اس کو تلاش کرو نیک اولاد کی طلب یہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے نکاح کا مقصد صرف شہوانی جذبوں کی تسکین نہیں بلکہ اولاد کا حصول یہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے آج کا بعض لوگ اس مقصد کو ایک ثانوی حیثیت ثانوی حیثیت کیا بالکل نظر انداز کرنے پر تلے ہوئے اور یہ گویا کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ اصل مقصد تو محض شہوت کی تسکین ہے چنانچہ شہوت کی تسکین جائز طریقے سے ہو جائے یا ناجائز طریقے سے ہو جائے وہ کر لی جائے تو بہت سے لوگ نکاح کے بندن میں بندنا وہ گوارہ نہیں کرتے زنجیروں کو اپنے پیروں میں ڈالنا نہیں چاہتے اور پھر ہمارے ہاں جو ایک مہم چلی خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر ضبط تولید برتھ برت کنٹرول کے نام پر اس میں تو ذہنوں میں یہ بات خوب اتار دی گئی کہ اولاد کا حصول کوئی مقصد نہیں اس کو نظر انداز کر دیا جائے لیکن آج جن لوگوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں بے شمار نقصانات ہیں جسمانی نقصانات بھی اخلاقی نقصانات بھی معاشرتی نقصانات بھی اور معاشی نقصانات بھی ہر طریقے کے نقصانات ابھی تک کوئی ایسا موتبر مستند طریقہ تلاش نہیں کیا جا سکا جو صحت کو نقصان نہ دے اور پھر جن لوگوں نے یہ تحریک اٹھائی آج وہ خود مجبور ہیں اپنی تحریک کو غلط کہنے پر اور اپنی قوم کو دعوت دینے پر کہ بچے زیادہ پیدا کیے جائیں یورپ کا معاشرہ بوڑھوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے وہاں کی عورت بچہ پیدا کرنے کے لیے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے امادہ نہیں ہے چنانچہ صحت اچھی ہونے کے لیے سے کی وجہ سے بوڑھوں کی کثرت اور نوجوانوں کی قلت ہوتی جا رہی ہے اور اب بعض ممالک کی طرف سے انعامی سکیمیں جاری کی جا رہی ہیں ان عورتوں کے لیے جو بچے پیدا کریں اور پھر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ انعام کے لالچ میں بعض خواتین غلط تعلقات قائم کر کے بچے پیدا کر رہی ہیں کیونکہ حرام حلال کی تو وہاں تمیز ہے نہیں گویا کہ یوں سمجھے کہ جو کچھ نبی امی نے آج سے سوا چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ بچے بلا ضرورت ان کی پیدائش بند نہ کرو بغیر کسی مجبوری کے بند نہ کرو آج یورپ کے دانشور ٹھوکریں کھانے کے بعد نبی امی ہی کی بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ ہاں مجبوری کی بنا پر بیماری کی بنا پر بعض دوسرے عوارض کی بنا پر وقفہ کرنا یا ضبط تولید کے بعض جائز طریقوں پر عمل کرنا یہ جائز ہے زیادہ بچے پیدا کرنا یہ کوئی فرض نہیں بلکہ بچہ پیدا کرنا یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے لازم نہیں ہے کہ ضرور ہی بچہ پیدا کیا جائے لیکن افضل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے فرمایا کہ ہاں تم ایسی خواتین سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور جن سے زیادہ اولاد کے حاصل ہونے کی توقع ہو کیوں اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت ساری امتوں سے زیادہ بچے پیدا بھی ہوں اور پھر ان کی تربیت کرنا یہ بھی ضروری یہ بھی بہت بڑی عبادت اور مسلمانوں کے اندر جو فیملی پلاننگ اور ضبط تولید کی ترغیب دی جا رہی ہے اور تبلیغ کی جا رہی ہے اور اس کے لیے فنڈ دیے جا رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ مسلمانوں کی غریبی کی وجہ سے پریشان ہیں اور مسلمانوں کے فقر و فاقہ نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور وہ ہماری خوشحالی چاہتے ہیں انہیں یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ جتنی رفتار سے یہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے یہ مستقبل میں ہمارے لیے ایٹم بم سے بھی بڑا خطرہ ثابت ہوں گے